تم ش تم شجوت نلم شی اس درخت کو تم نے پیدا کیا ہے یا اس کے پیدا کرنے والے ہم ہیں